خواب کی تعبیر پوچھنے جا رہے ہیں بتائیے ان کا مقام کیا ہوگا ان کے پاس دو شخص ہے جو قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے یعنی بدعقیدہ تھے اور وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے قدریہ فرقہ جو تقدیر کو نہیں مانتا اور کہتا ہے انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے یہ قدریہ فرقوں کا نعرہ تھا اتنا نصیب اور تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کفر ہے جو نصیب میں لکھا ہے وہی وہ ہونا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی وہ ہونا ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے جو یہ کہے کہ نصیب اور تقدیر انسان خود بناتا ہے تو یہ گویا کہ قدریہ فرقے کے اثرات ہیں اس پر تو یہ قدریہ فرقہ تقدیر کو نہیں مانتا تھا علامہ ابن سیرین کے بعد دو شخص آئے اور کہنے لگے اے مسلمانوں کے ایمان ہم آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے تمہارے گندے منہ سے حدیث نہیں سنے تو کہنے لگے اچھا آپ یہ سمجھ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کوئی جھوٹی حدیث سنا دیں گے تو چلیں ہم آپ کو قرآن کی دو آیتیں سناتے ہیں علامہ ابن سرین نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالی اور فرمایا مجھے تمہارے گندے منہ سے قرآن بھی نہیں سنا یا تو تم اٹھ کر چلے جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں وہ دونوں چلے گئے لوگوں نے علامہ ابن شیم سے کہا آپ تو قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں صحابہ سے آپ نے فیض لیا بڑے بڑے امام آپ سے فیض حاصل کرنے آتے ہیں اگر آپ ان کی بات سن لیتے ہو دو حدیثیں سن لیتے چلو جو قرآن کی آئے سن لیتے تو کیا حرضہ آپ نے فرمایا دل یہ پلٹتا رہتا ہے دل یہ پلٹنے والی چیز ہے قلب کے معنی یہ ہے پلٹنے والی چیز تو مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں وہ قرآن کی دو آیتیں سنا کر ایسی تشریح کریں کہ جس سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے اور کہیں میرا ایمان برباد ہو جائے تو میں کھا جاؤں گا تو میں نے اپنے ایمان کی ذکر کرتے ہوئے ان کی بات سننی پسند نہ کی اب آپ بتائیے ٹی وی چینل پر اگر ہمارے بچے بیٹھے ہیں اور وہ گپتگو سن رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹوپی لگا کر اور داڑھی رکھنے والا یہ مسلمان بھی ہے یا عیسائیوں کا ایجنٹ ہے کیا آپ کو نہیں پتہ سی آئی اے موساد را اور ان کافروں کافر دشمنان اسلام ایجنسیوں کے ایجنٹ اسلام کے روپ کے اندر میڈیا کے اندر اسلام کے لوگوں کو منحرد کر رہا ہے کیا پتہ کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ قادیانی ہے کہ مسلمان ہے یہ گفتگو کر رہا یہ صحابہ کا بےعد الغتا ہے یہ ابا ہے یہ ٹی وی پر وہ قرآن کی تفصیل بیان کر رہا ہے یہ رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا یہ کوئی دشمنان نہیں اسلام کا ایجنٹ نہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہمارا بچہ کیا چن رہا ہے کیا عقائد بن رہے ہیں حالانکہ ہمیں نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی لیکن وہ قرآن و حدیث کے عالم ہونے کے باوجود اتنے بڑے ایمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان کی یہ فکر فرماتے ہیں وہ نے فرمایا بخاری و مسلم کی حدیث من قشر رف اللہ فتنے ایسے ہوں گے جو جھانک کر دیکھے گا فتنے اس کو پکڑ لیں گے اور وہ گمراہ ہو جائے گا یعنی فتنوں میں جھانک کر بھی نہیں دیکھنا بخاری و مسلم کی روایت جو ہم نے پچھلے درس میں سماعت کی عثامہ بن حضرت عثمہ بن زید رادی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کم بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان میں گر رہے ہیں کا وق علم جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں تو بارش کے قطروں سے تشویح کیوں دی گئی کہ ایک قطرہ آتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا آ رہا ہو تو ایک فتنا بھی ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنا اٹھاتا ہے اور گھروں کے اندر پہنچ گیا تو اس کے بارے میں شیخ نبہان جو شام کے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ کی ٹی وی ہے کہ ٹی وی کا جو فتنہ ہے جس میں سو یسو سے زائد چینل ہیں یہ فتنہ گھروں کے اندر پہنچ گیا ہے اور اس میں بے حیائی بھی عام کی جا رہی ہے اور نظریات اور عقائد کو بھی خراب کیا جا رہا ہے اگلش فرمایا حضرت ماکل بن یسار سے روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت و فلحرج جب فتنے کا زمانہ ہوگا تو جو ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ کی عبادت کرے کہ ہجرتن الیہ تو اسے ایسا ثواب ملے گا جیسے میری طرف ہجرت کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے ابو داود شریف کی روایت ہے حضرت حضیفہ روی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سک تم امیاؤ سم ماؤ ایسے فتنے ہوں گے جو بہرا بنا دیں گے اندھا بنا دیں گے یعنی انسان جب ان لوگوں کی صحبت میں جائے تو نہ آنکھیں کام کرتی ہیں نہ کان کام, کام کرتے ہیں تو ایسے فتنے ہوں گے ام امیاؤ سماؤ جو انسان کو بہرا اور اندھا بنا دیں گے علیہ دعا تم الا ابوا بندار ان فتنوں پر بلانے والے ہیں جو جہنم کے دروازوں کی طرف لوگوں کو گھسیٹ کے لے جائیں گے نریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مال غنیمت کو تقسیم فرما رکھے تھے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ اس زکات کے مال کو تقسیم فرما رہے تھے اس زکوٰۃ کا مال آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کو نہیں دیا جا سکتا جو مستحق لوگ ہیں انہیں دیا جاتا ہے ظلم قویسرا تمیمی ایک شخص رسود اللہ کے سامنے آیا شاہر اکنام علی مضمان نے اس کے آنے کے انداز کو بیان کیا بڑی بےعدبی کے انداز میں اکڑتا ہوا آیا اور اب کہنے لگا اے عبدالیا محمد اط اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈرو اے محمد انصاف کرو من نور صابئی کرام نے ہرسی کے اسے قتل کر دیے جائے تو حضور نے فرمایا اسے رہنے دو اور آپ نے اسے فرمایا میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہوں تو صابہ فرماتے ہیں وہ بڑی بےعدبی کے ساتھ واپس گیا تو حضور کے دربار میں بےعدبی سے آنا اور بےعدبی سے جانا یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے یہ بالکل واضح ہے صابر کرام علی ملزوان نے بخاری شریف میں اس کا حلیہ بیان کیا حدیذ کی تقریباً تمام کتابوں میں ظلم خلصرا کا حلیہ بیان کیا مثلاً کت الہیا گھنی اس کی داڑھی تھی محلوت الرا سر اس کا منڈا ہوا تھا مشمر اظہاری اس کا چہبند آدھی پنڈلی تک تھا اس کا سر منڈا ہوا تھا اس کا تہبند آدھی پنڈلی تک تھا اور اس کی گھنی داڑی تھی بین بہین ابھی سجود اس کی پشانی پر سجے کا نشان تھا بتائیے کتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا لیکن حلیہ اس کا نہیں بتایا جاتا کہ وہ کس ہلیہ کا آدمی تھا لیکن صحابہ کرام علی مرضوان نے ذل خوشرہ کا حلیہ کیوں بتایا آدھی پنڈلی تک اس کا تہبند سر منڈا ہوا گھنی اس کی داڑھی اور پشانی پر سجدے کا نشان یہ ہولیا صحابہ کرام نے ہر حدیث میں کیوں بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ کی بے کی اس سے یہ ہلیا تھا محدثین نے بہت پیاری بادشاہ فرمائی فرمایا میں یہ اس لیے بتایا کہ اے بھولے بھالے مسلمانوں صحابہ کرام یہ درخت دے رہے ہیں اے بھولے بھالے مسلمانوں کسی کے مذہبی ہلیہ سے متاثر مت ہونا دیکھو ظلم ہوئے جس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی اس کا پورا گلیہ مذہبی تھا رکھی ہوئی ہے سر پر سدی کا نشان ہے تو کسی کے مذہبی ہلیہ سے جبے اور دفتار سے متاثر مت ہونا جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ اس کا کنیکشن رسول اللہ کی ذات سے ہے یا نہیں ہے اگر رسول اللہ سے کنیکشن ہے اور رسول اللہ سے محبت کا رشتہ ہے تو وہ چاہے مذہبی ہلیہ میں ہو یا نہ ہو یہ تمہارے سر کا تاز ہے گناگار بھی ہے اور آشق رسول ہے تو اس کی بخش کے چانسیز ہیں لیکن سجدہ کر کر کے پشانیاں زخمی ہوں سجدہ کر کر کے گھٹنے زخمی ہوں بڑی داڑی رکھی ہو چاہے کتنا بھی مذہبی حلیہ اپنایا ہو اگر اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں تو اس کا مذہبی حلیہ اس کی نمازیں اس کے لیے بیکار ہیں اسے کوئی سباب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایمان کی جان رسول اللہ کی محبت ہے اس لیے اس وستاد کا ہولیا بتایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو خبردار کیا جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اس جیسے لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اس نے کیا کی تھی بتائیے رسول اللہ کی بےدبی کی تو وہ نے فرمایا اس جیسے یعنی بے ادب رسول اللہ کے بے ادب استاد یہ پیدا ہوتے رہیں گے اور فرمایا ان کی آخری جماعت حضور نے فرمایا ان کی جماعتیں نکلتی رہیں گی اور ان کی آخری جماعت دجال سے جا کر مل جائے گی پھر حضور نے ان کی نشانیاں بیان کی صحابہ نے تو مذہبی اولیا بتایا نا اب حضور نے نشانیاں بتائی کہ تمہیں کسی کی عبادت سے اور اس کے مذہبی اولیا سے متاثر نہیں ہونا بس یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رشتہ محبت رسول کا ہے یا نہیں ہمیں تو نا یقل کتاب یہ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور قرآن ایسا میٹھا اور پیارا پڑھیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے تو فرمایا یکرون یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا یعنی نور قرآن نہیں ہوگا یقون من خیر قول البل یہ صرف حدیث حدیث کی بات کریں گے رسم اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیں گے ایسا پڑھیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے اور یقون فری صرف حدیث کریں گے یقرا قرآرا قرآہ شعیل اللہ بہت رسول اللہ نے فرمایا وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم جو قرآن پڑھو گے وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا دیکھ الفاظ دیکھیں یکراؤن القرآن اللہ ترا تک الا قراطین وہ قرآن ایسے پڑھیں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے گا ولا سلا کم الاثلا بشئین وہ ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہوں گی یہ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ کی نمازیں کس ولا <بِشَئِن> اور وہ ایسے روزے رکھیں گے کہ تمہارے روزے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے یقر القرآن انہوں لہم یخ صبن انہوں لہم بہو وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں قرآن کا فیض ملے گا قرآن ان کا لانت کرے گا اوبی فرمایا یو سین بات بڑی اچھی اور میٹھی کریں گے تو انہوں نے ان کی مٹھاس کا ذکر کیا <تصفيق> السنا تم اہلا من القل ان کی, کی گفتگو شہد سے میٹھی ہوگی اللہ حکبا السینا تم احلام منل ان کی گفتگو ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی ایک دن ایک شخص مل گیا گپتگو ہونے لگی اتنی میٹھی گفتگو اتنی میٹھی گفتگو ہو میں آپ سے یہ عرض کروں میں نے زندگی میں اتنا میٹھا آدمی نہیں دیتا. اسے کسی کی دعوت دی تو کہنے لگا میں احمدی ہوں نور اللہ مرزا یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں ان کو احمدی نہیں کہنا انہیں کہنا ہے مرزا قادیانی چونکہ احمدی تو رسول اللہ کا جو ماننے والا ہے وہ, وہ احمدی ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا اللہوری کہتے ہیں اور اصل میں یہ مرزائی اور قادیانی ہیں تو وہ مربوط شخص بڑے آرام سے جانے لگا کہ میں تو یعنی قادیانی ہوں تو اس موقع میں وہ حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ کی کیا شان ہے سبحان اللہ کہ رسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے خبردار کر دیا وہ السنتوم آن ال <الْعَاصَل> اتنے زبان کے میٹھے ہوں گے کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے اسلام سامنے لے کہنے لگے میں ربوہ گیا قادیانیوں سے جا کر میں لڑا ہوں ان کو ذہنی اعتراضات کیے کسی بات پر وہ غصے نگی ہوئے بڑے میٹھے رہے گئے انہوں نے کہا دیکھیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ نہیں ہے ہم نے کہا وہ میٹھے تو رسول اللہ نے برما یہ زبان کیا ہے سے زیادہ میٹھے ہوں گے اب شہر سے زیادہ مٹھاس کیا ہوگی کیونکہ جس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے نا اگر کوئی آپ کے کاروبار میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہے یا دکاندار کوئی ایز چیز بیچنا چاہے تو وہ میٹھا بن جاتا ہے اسے دھوکہ دینا ہے نا دھوکا دینے کے لیے مٹھاس کی چھری ضروری ہے تو جتنے بھی بتا کی جائیں کہ صحابہ کے بے ادب ہیں رسول اللہ کے بے ادب ہیں اولیا کی طاقت اور قدرت نہیں مانتے یا وہ قادیانی ہوں یا عیسائی ہوں یہودی ہوں ہندو آپ دیکھیں جب وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ السنتما من اصل ان کی زمانے شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی یوں سنونقی ہمیشہ اچھی باتیں ہی کریں گے یہ قرآن کی بات ہم سناتے ہیں ہم تو لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں جی کلمہ پڑھاتے ہیں جی نماز پڑھاتے ہیں بس اور کوئی بات نہیں کرتے اور پر کلمہ پڑا یہ جی قلم اور نماز کا جھانچہ دے کر دل سے اس کے رسول نکال لیا جائے اس سے بڑا خطرناک آدمی کون ہوگا اب وہ قلمہ اور نماز ان کے ساتھ پڑھتا رہا کہ دو مہینے کے بعد ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں تبصرے کر رہا ہے کہ حضور کو یہ پتہ نہیں تھا حضور یہ نہیں کر سکتے تھے توبہ تو اللہ تیری کیا مجاز کہ وہ رسول جس کے متعلق غران دین نے کیا بات لکھی بعد از خدا بزرگ تو کسا مختصر کہ ہم رسول اللہ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کے بعد سب سے بلند و بادہ مقام رسول اللہ کا ہے تو حضور کے علم پر اعتراض کر رہا ہے ایک مومن کبھی رسول اللہ کے علم پر اعتراض کر سکتا ہے حضور کی ذات پر الٹ سی سے کب کر سکتا ہے ہم اپنے والد کے متعلق کوئی بات سن نہیں سکتے میں اس عاشق رسول بھائی اور بہن سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے والد کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات کرے تو ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے ہماری ماں کے متعلق کوئی بات کرے ہمارے تیر کے متعلق کوئی بات کرے ہمارے استاد کے متعلق کوئی بات کرے ہمارے کسی خاندان کے کسی فرد کے متعلق کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں خبردار اس موضوع بات مت کرنا حالانکہ کہ پتا ہے ہمارے والد میں ہزاروں عیب ہیں ہماری والدہ میں عیب ہوں گے جتنے بھی انسان ان میں او ہیں لیکن وہ رسول اللہ کی ذات کی جو ایب سے پاک ہے عاشق رسول یہ تبصرے سنتا کیسے یہ سنتا کیسے ہے کہ جی رسول اللہ کو یہ پتا نہیں تھا وہ نہیں پتا تھا کہاں بولنے والا جب اللہ تعالیٰ نے برما وہ اللہ کا معلوم کا اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب سکھا دیا تو اللہ تو یہ برما تھا سب سکھا دیا اور تو کہتا یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا تو اللہ کے کلام کو سچ مایا تیری بات کو مانا فرمایا السنتم عالمین الصل ان کے زمانے شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی وہ قلوب قلوب اور انڈڑیوں کے دل ہوں گے جیسے بھیڑیا ہوتا ہے تو بھیڑی کی طرح ان کے دل جو ہے وہ دشمنی میں بھرے ہوں گے یہ تو اونلا کتاب اللہ وہ قرآن کی طرف بلائیں گے جی ہم تو قرآن کی دعوت دیتے ہیں لئیس من کی شعی <شَئِن> ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یخرا آل یہ نکلتے رہیں گے نکلتے رہیں گے یہاں تک ان کی آخری جماعت مسیح دجال دجال کے ساتھ مل جائے گی یا یہ بہت عبادت گزار ہوں گے یا تم مقونا اور دین میں اپنے آپ کو پختہ ظاہر کرتے ہوں گے ہتہ یو جادا دیم الناس یہاں تک کہ لوگ ان کے دین کی پختگی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہوں گے کہ کتنی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کتنی پختہ ہیں یا تکلم بالحقی جب بھی بات کریں گے تو حق کلمہ زبان سے جاری کریں گے کیونکہ کسی کو پھنسانا ہے نا تو شروع میں تو قرآن و کی بات ادمی کے تب دیکھے آپ تو کہتے تھے یہ صحابہ کا گستاخ ہے پوری میں نے اس کی تقریر سنی ہے اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہے ابھی تو اسے آپ کا اعتماد حاصل کرنا ہے جب دس پندرہ تقریر سن کر اندھا اعتماد ہو جائے گا تو پھر وہ صحابہ اکرام کی گستاخیاں ڈالے گا ابھی تو اتنا ناراض نہیں ہے نا شروع میں تو اللہ رسول ہی کی بات کرے گا عشق رسول کی بات کرے گا یہ آپ کہتے ہیں جی یہ صحابہ یہ رسول اللہ کا بی ادب ہے ہے ہم نے اس کی تقریر سنی وہ تو رسول اللہ کی باتیں کر رہا تھا تو اسے پتا ہے نا کہ عاشق رسول ہیں تو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے پہلے عشق رسول کی بات کرے جب دس پندرہ تقریر سن کر آپ اس کا اندھا اعتماد حاصل کر لیں گے تو پھر وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے وہ نفرنا یہ تقلم اگر شک وہ حق ہی بات کریں گے یش ربون اور قرآن کا قرآن ایسا پڑھیں گے اتنی روانی سے پڑھیں گے جیسے دودھ پی رہے ہوں جیسے دور آدمی بیتا ہے تو کیسے آسانی سے پی لیتا ہے اس طرح آسانی سے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن ان کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہوگا ان کو کوئی قرآن کا کو فیض نہیں ملے گا کیونکہ یہ ذوال الخصرا کی طرح ہے اور ذوال وہ ہے جس کا رسول اللہ کی بیعدی کی اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور رب العالمین ہماری،, ہماری ہماری اولاد ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عقائد کا بیان جاری تھا اس میں ہم نے جو پچھلے نشست میں ایک یہ عقیدہ بھی سماعت کیا تھا اس کو پھر دوہراتے ہیں بہت اہم بات ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات یہ قدیم ازلی ادبی ہیں اللہ کی ذات بھی قدیم ازلی ابدی ہے اور اللہ کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے کا مطلب بھی یہی ہے جب اللہ کے لیے بولا جائے گا تو معنی یہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ بھی صفت ہے اللہ کا کلام بھی صفت ہے اللہ کا سننا بھی صفت ہے اللہ کا دیکھنا بھی صفت ہے یہ تمام صفتیں ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی ہم دیکھتے ہیں وہ چیز کو جو ہمارے سامنے ہو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے سامنے ہو یہ واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جو ہو چکا جو ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے سب کو اللہ تعالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ازلی ابدی ہے ہمیں تو کوئی واقعہ ہوا تو اس سے ہمیں علم حاصل ہوا پہلے ہم ہزار باتیں جانتے تھے پھر ہمارے علم میں اضافہ ہوا گیارہ سو باتیں جان لیں پھر بارہ سو باتیں جان لیں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ازلی ابدی ہے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے اس لیے یہ عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ محدود ہے جس چیز کو ہم نے دیکھا نہ ہو اس وقت تک ہمیں اس چیز کا بس کم کا محق ادراک نہیں ہوتا اگر ہم سے کر کوئی کہے کہ ایک جانور ایسا ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں وہ پیٹ پر چلتا ہے مگر جن جانوروں کے پاؤں ہیں ان سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے تو یہ گفتگو اگر وہ سوئیں جس نے سانپ کو چلتے ہوئے نہ دیکھا وہ تو شاید اسے یقین نہ لیکن دیکھیں سانپ کے پاؤں نہیں ہیں وہ پیٹ کے بل چلتا ہے اور اتنا تیز چلتا ہے کہ جو پاؤں سے دوڑتے ہیں ان سے بھی زیادہ تیز دوڑتا تو انسان نے جس چیز کو نہ دیکھا ہو اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی اس لیے اسلامی عقائد میں ہمیں جو ذہن بنانا ہے وہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ لے کر ہمیں قبر میں جانا ہے اور یہی عقیدہ اپنی اولاد کو سکھانا ہے اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے اللہ کی ذات صفات کے علاوہ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ہمیشہ سے نہیں جو اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ سے کہے یقیناً وہ گمراہ بھی دین ہے دوسری بات جو ہم نے بدھشت درس میں نے سنی تھی اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب ہو نقص ہو اس سے پاک ہے ہر نقص سے ایب سے پاک ہے ہر خوبی کمال کا جامع ہے یعنی عیب اور نقصان عیب و نقص کا ہونا اللہ میں ناممکن ہے محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان یعنی وہ کام جس کا نہ فائدہ ہو نہ نقصان نہ کمال ہو نہ نقص اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پاک ہے جھوٹ دغا خیانت ظلم جہ بے حیائی وغیرہ جتنے وجوب ہیں اللہ تعالیٰ پر کائن ناممکن ہے اگر کوئی شخص شخصیت ہے کہ جناب ان اللہ اعلیٰ کل شعیم قبیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدر ہے ہر چیز پر قدر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے دغا دینا بھی ایک چیز ہے ظلم جہالت بے حیائی بھی چیزیں ہیں تو اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر ایسا ہو گیا اللہ کی قدرت میں نقص ہو گیا تو یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ عید سے پاک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کہنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا دغا جہالت ظلم کا صدور ہو ہی نہیں سکتا انا کل شین قبیر کے یہ معنی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر تو جو اوب ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ ایپ سے کیا ہے جو چکے پاس ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا فریب نہیں کر سکتا ہسی مذاق اور چٹا نہیں کر سکتا جو آپ نے یہ سمجھ لیا اور بتائیے کہ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ اٹھاتے ہیں تو سور بقارہ کی آیت نمبر پندرہ اللہ اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے اور بہت سارے جو مترجمین نے کیا کہ اللہ کا ہنسی کرتا ہے, ہے، مذاق کرتا ہے تو آپ بتائیے یہ ترجمہ تو یقیناً کیا ہے غلط ہے اسی طرح تیسرے پارے کا جہاں پر خلاصہ ہے مر اللہ فلیر الما کیری اللہ نے فریب کیا اور اللہ سب سے اچھا فریب کرنے والا ہے تو بج تک یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فریب کرنے سے پاک ہے ومہ کر اللہ کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا اللہ نے فریب کیا اللہ تعالیٰ فریب کرنے سے پاک ہے پانچیں بارے کے آخری روپوں میں آئے انمونا فقین گزشتہ نشست نے بھی آپ کیا تھا کہ جب ہم کسی سیمینار میں جاتے ہیں کسی کانفرنس میں جاتے ہیں کبھی یونیورسٹی میں لیکچر اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو ایک ڈائری اور ایک ہم قلم اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہوگی ہم لکھ لیں لیکن ہم دنیا کی باتوں سے بڑھ کر اہم چیز وہ ایمان کے تحفظ کی باتیں تو اگر اللہ نے آپ کو اتنا حافظہ دیا ہے کہ سن کر یاد ہو جاتا ہے اور یہ جو حوالے ابھی ذکر کیے کہ سورہ بقا کی آیت نمبر پندرہ اور تیسرے پارے کا سلاخہ اور پانچویں پارے کا آخری رکو اب آپ کو یاد رہے گا غلط بات ہے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان میں سے بعض باتیں ذہن سے نکل جائیں گی تو اس سے آپ اشارہ اگر کاپی پر لکھ لیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ بعض موقعے پر بہت کام آتی ہیں تو آپ آئندہ سے کوشش کریں کہ چھوٹی سی ڈائری لے لیں جسے آپ کو پکڑنے مشکل نہ ہو اور آپ قلم ہاتھ میں رکھیں کوئی بات لکھنی ہو تو لکھیں اور نہ لکھنی ہو تو ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ اور پین ہونا چاہیے تو پانچویں پارے کے آخر میں جو رکو ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکا دیتا ہے نہ یہ ترجمہ غلط ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو کوئی دھوکا دے نہیں سکتا تو منافقین اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اپنے گمان میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں ورنہ اللہ کو کوئی دھوکا دے نہیں سکتے وہ اپا دی وہ انہیں حالات فرمائے گا وہ دھوکا دیتا چال ہنسی مذاق چھٹا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہت بڑی بےعدبی ہے آپ اپنے گھر میں شرط کر لیں اگر آپ کسی ترجمے قرآن کی دکان پر چلے جائیں اور کہیں جناب سارے ترجمے دکھائیے تو آپ ان مقامات پہ دیکھیں تو کئی ترجمے غلط ہیں اللہ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا علیہ کے کا ترجمہ قرآن اسی طرح البیان جو حضرت قاظمی علیہ رحمہ کا ترجمہ قرآن ہے تو وہ ترجمہ جو ہے اعلیٰ حضرت کنز ایمان البیان اور دیگر جو علماء اہل سنت کی وہ تراجم ہے الحمد الحمدللہ ان خامیہ صفاق ہیں کنز ایمان کی تو کیا ہی بات ہے اعلی حضرت امام اہل سند عاشق رسول نے نام اس کا رکھا کنز ایمان کی ترجمت القرآن لیکن نام کتنا پیارا ہے قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ تو کیا ترجمہ ہے اگر اس بات کو آپ کو سمجھنا ہو اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بنائے بعض مواقع پر ہم قرآن کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر کبیر میں دس صفحے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے دس صفحے امام فخر الدین راضی نے دس صفحوں کے اندر عربی کے اندر اس آیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور اس کا مطلب سمجھایا ہے کہ اس کا یوں مطلب نہیں یوں مطلب نہیں ڈس قبے پڑھنے کے بعد جب کنزل ایمان کھولتے ہیں تو اعلی حضرت نے ترجمے کے اندر وہ ڈس قبروں کا خلاصہ نچوڑ کر رکھ دیا یہ وہ چیز یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے وہ تفصیلوں کے اندر جب یہ غوطے آدمی لگاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر کس قدر جو ہے کتنی تفسیروں پر اور کس قدر گہرائی پر تھی حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم ارادہ اس کی صفات ذاتیاں ہیں حیات اللہ کی ذاتی صفت ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہے گی اور بندوں کی جو حیات ہے وہ عطائی ہے کس کی عطا سے ہے اللہ کی عطا سے قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے اور بندوں کو جو بھی قدرت ملی وہ محدود ہے اور اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت لا محدود ہے سننا دیکھنا بندوں کا سننا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کا سننا دیکھنا ذاتی ہے کلام بندوں کا کلام اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ کا کلام ذاتی ہے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم اطاف فرمائے سارے اولین آخرین کو جو بھی علم عطا فرنا وہ سارا علم حضور کو دیا اور اس سے بڑھ کر علم عطا فرنا مگر حضور کا علم ہو یا کسی بھی مخلوق کا علم ہو وہ عطائی ہے اور اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ کا علم لامحدود ہے اور مخلوق کا علم محدود ہے محدود کا مطلب یہ کہ اس کی ابتدائی ہے اور اس کی امتحادی ہے ارادہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے اور اللہ کا ارادہ وہ ذاتی ہے حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم ارادہ اس کے سپاتے ذاتیاں ہیں مگر کان سے وہ نہیں سنتا آپ سے وہ نہیں دیکھتا زبان سے وہ کلام نہیں کرتا کیونکہ یہ سب جسم کے حصے ہیں اور اللہ جسم سے پاک ہے ہر باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے ہر باریک سے باریک کو جو خردبین سے بھی محسوس نہ ہو اسے دیکھتا ہے بلکہ ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے پوشیدہ علم بھی ذاتی طور پر اسی کے پاس ہے اور ظاہر کا علم بھی ذاتی طور پر اللہ ہی کے پاس ہے علم ذاتی اللہ کا خادثہ ہے خادثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ علم ذاتی کسی اور میں نہیں پایا جاتا جو شخص علم ذاتی چاہے غیب ہو چاہے شہادت ٹھیک غیب و شہادت کے فرق کو سمجھیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ہمارا جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے شہادت ہے لیکن آپ کے دل میں جو خیالات ہیں میں نہیں جانتا میرے دل میں جو خیالات ہیں آپ نہیں جانتے وہ غیب ہے وہ کوشش تو ظاہری علم ہو یا بطنی علم ہو غیب کا علم ہو یا شہادت کا علم ہو ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی صفت ہے غیر خدا کے لیے ذاتی علم کو ایک ذرے کا بھی ثابت کرے یا کہے وہ کافر ہے اب لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا اگر یہ مان لیں تو اللہ کے پاس بھی غیب کا علم حضور کے پاس بھی غیب کا علم یہ جی تو شرک ہو گیا ار شرک کیسے ہوا اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے حضور کا علم غیب وہ عطائی ہے اللہ کے دینے سے اللہ کا علم غیب اللہ محدود ہے حضور کا علم غیب جو ہے وہ محدود ہے ان جس کی اس کی ابتدا ہے انتہا ہے وہ کہ وہ بہت وسیع ہے تو برابری نہ ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ صرف علم غیب ہی پر آدمی پریشان کیوں ہوتا ہے عالم الغیب والشہادہ الفاظ کیا ہے قرآن کے عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب بھی جاننے والا اور شہادت بھی جاننے والا تو علم حاضر ہو کہ علم پوشیدہ یہ صفت کس کی ہے اللہ کی ہے تو یہ کیا بات یہی کہ بندوں کے لیے علم ظاہر علم شہادت انسان مان لیتا ہے اور بندوں کے لیے علم غیب نہیں مانتا تو علم غیب اور علم شہادت وہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے ذاتی طور پر اور علم غیب و شہادت اگر کسی کے پاس ہے تو کس کی عطا سے ہے اللہ کی عطا سے اور جب عطائی مان لیا تو پھر کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ بات دیکھیں. قرآن پاک میں اِنَّ اللہ تعال بنوں پر روف ہے رحیم ہے اور قرآن پاک سور توبہ آئ نمبر ایک میں لپت جہ رسول من انفسكم سنالان تم حری سنالی تم بل مین روف الرحیم یہ جی محبوب رعوف الرحیم ہے دن قرآن ہے قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی قرآن شر کی دعوت نہیں دے سکتا. تو ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رو پر رگیم دوسری طرف قرآن سور صوبہ میں یہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ تو اب یہ جی کیا کوئی جی کہے گا کہ جناب اللہ بھی, اللہ بھی, اللہ بھی, اللہ بھی حضور بھی اللہ بھی حضور بھی جی ہاں ہو گیا نہیں شرک کی دعوت نہیں دیتا اللہ ہے بولے اللہ رحیم حضور رویم الرحیم ہے اللہ کے رو الرحیم ہونا اللہ محدود ہے حضور کے رو الرحیم ہونا محدود ہے یعنی جتنا اللہ تعالی نے آپ کو اختیارات اطا فرمائے جتنی طاقتیں اطا فرمائے اللہ کے رو الرحیم ہونا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور حضور کا رو الرحیم ہونا اس وقت سے جب سے اللہ نے بنایا تو جب یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا علم ذاتی کے معنی کیا ہیں دیکھیے آپ کو جس کتاب سے जा रहा جا رہا ہے اس کتاب کو بری اہمیت حاصل ہے کیونکہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس مسجد کا نام ہے بہر شریعت اور اس مسجد کا نام بہر شریعت اس کتاب کی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس کتاب کا نام ہے بہر شریعت صدر شریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی علی خان علیہ الرحمہ جنہوں نے ستائیس سال کے اندر کئی کتابوں میں تحقیقات کر کے ستائیس سال میں یہ باہر شریعت کتاب لکھی ہے ستائیس برس میں عالم اور بہت بڑے متقی اور پہیزار ان کی زندگیوں کے لیے مشرق راہ ہے اور اللہ تبارک کو تعالی نے آپ کو وہ رش بھری موقطہ فرمائی کہ آپ حج کے ارادے سے چلے اور آپ کا انتقال ہوا حدیث بعد میں جو حج کے ارادے سے نکلے تو قیامت تک اس کی طرف سے فرشتہ حج کرتا ہے تو صبر شریع مدور طریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی خان علیہ الرحمہ آپ اس کتاب باہر شریعت کے پہلے حصے میں جو اقاصد بیان کر رہے ہیں ان عقائد کو مزید آسان کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کر گئے ہیں فرماتے ہیں علم ذاتی کے یہ معنی ہیں جے خدا کے دیے خود حاصل ہوا علم ذاتی کیسے کہتے ہیں بے خدا کے دیے خود حاصل ہو تو رسول اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے اتائی ہے اللہ کی عطاء سے ہے وہی ہر شے کا خالق ہے ذوات یعنی جتنی ذاتیں ہیں اس کا خالق بھی وہی ہے افاظ کا خالق بھی وہی ہے حقیقت روزی پہنچانے والا مدد کرنے والا بارش برسانے والا بادلوں کو چلانے والا ماں کے پیٹ میں بچے کو پیدا کرنے والا جان ڈالنے والا روح ڈالنے والا صورت بنانے والا صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے حقیقی طور پر وہی ہے ہاں فرشتے انبیاء اور اولیاء وسیلے ہیں واسطے ہیں فرشتے بادل چلا رہے ہیں ہواؤں کو چلا رہے ہیں بارش برسا رہے ہیں روزی دے رہے ہیں یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالی فرشتوں کو محتاج نہیں نبیوں کو محتاج نہیں اولیاء کو محتاج نہیں ہاں اس کی مشیت ہے کہ اس نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے حقیقی کرنے والا وہی ہے وہ باقی یہ سب کیا ہیں واسطہ ہیں وسیلہ ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے مدد مانگی جائے یا بغیر مدد مانگے کوئی ہماری مدد کر دے کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرے کوئی احسان کرے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نا ہے عدی سے بابل نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نا اسی طرح عورت کے متعلق فرمایا کہ جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے فرمائے وہ اللہ کی بھی نا ہے اب صلی اللہ